اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے چاہے تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ حاضر ناظر ہے ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہونا حضرت نبی علیہ السلام کی شان ہے اب عبارت پڑھو اور اندازہ فرماؤ کہ کتنی بے دین ہیں یہ بریلوی نام مراد کیا کہتا ہے احمد یار گجراتی علیہ ما علیہ کہتا ہے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہر نہیں اندازہ کرنا کتنی بے دینی ہے ہاں جی دینی ہے نہیں ہے کہتا ہے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت خدا پاک جگہ اور مکان سے پاک ہے خدا پاک اگے خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے خدا کو ہر جگہ میں ماننا ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کہنے والا خود بے دین بے مان ہے جی جی کہتا ہے خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے ہر جگہ میں ہونا تو رسول خدا کی ہی شان ہے یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے ہر جگہ سمے ہو میری طرف دیکھو ایک بات سمجھا دوں تمہیں اندر نہیں ہے اوپر سمجھا رہا ہوں اس بئی نے طلبی سے ابلیس سے کام لیا ہے کس سے وہ کس طرح میاں خدا تو جگہ سے پاک ہے خدا جگہ سے چاہے خدا کو مکان کی ضرورت نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم کہو کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو اس کا مانا نوزلہ من کا بیت الخلاء میں بھی خدا موجود ہے جہاں گند ڈالا جاتا ہے وہاں بھی خدا موجود ہے تو یہ تو بے دینی ہے یہ خدا کی توہین ہے نا بےدینی ہے اس لیے ہم خدا کو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں کہتے ہر جگہ حاضر ناظر ہونا نبی علیہ السلام کی شان ہے کس کی شان ہے اب ہم اس بئیمان سے پوچھتے ہیں کہ تو جو کہتا ہے کہ ہر جگہ خدا کو مانو تو بے دینی ہے اور یہ کس کی شان ہے نبی علیہ السلام کی تو نعوذ باللہ منظالے کا پھر یہ کہا جائے گا کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے تاکہ بیت الخلا میں بھی موجود ہیں تو یہ حضرت کے توہین ہے نہیں ہے جس طرح خدا کی توہین حضرت کی بھی تو محمد پھر محمد جس طرح تم کہتے ہو کہ توہین سے بچنے کے لیے خدا کو حاضر ناظر نہ کہو تو پھر کہو کہ نبی علیہ السلام کو بھی حاضر ناظر نہ نا نا نا نا کہو دا اگر یہی علت, دا علت دا ہے کہ ہر جگہ میں خدا کو ماننا خدا کی توہین بنتی ہے تو یہ علت جس طرح خدا کے بارے میں پائی جاتی ہے یہی مستعفی کے بارے میں بھی پائی جاتی ہے پھر جس طرح خدا کو تم کہتے ہو حاضر ناظر نہ کہو ہر جگہ نبی علیہ السلام کو بھی نہ کہو یہ کیا کہ خدا کے بارے میں تم توہین بتا کر پھر کہتے ہو کہ یہ نبی کی شان ہے یہ تلویز پیدا کر رہا ہے کچھ سمجھ آئیے بات ان بھی آتا ہے اس کا جواب آگے دیکھو کازمی کازمی گزرا ہے کازمی نام مراد سمجھا صحیح بڑا نام مراد تھا منتقی تھا ملتان میں دو مدرسے ہیں ایک کا نام ہے قاسم العلوم دیوبندیوں کا ہے اور اس کے بالکل قریب اتنا فاصلہ ہے تھوڑا سا اور انوار العلوم وہ ہے بریلویوں کا ان کا ہے دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھاتے تھے مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ اللہ شاہ کشمیری کے شاگرد تھے بعد میں وہ خیر المدارس پڑھاتے تھے اس زمانے میں وہ پہلے زمانے میں قاسم العلوم میں پڑھاتے تھے بڑے علامہ تھے بڑے علامہ ان کا بھی حادثہ تھا زبردست ان کو عبارتیں یاد تھیں سارا کچھ ان کی تقریض لکھی ہوئی جب ہمارے والد صاحب کی کتاب التوحید پر سمجھا کتاب التوحید توحید پر مولانا محمد شریف صاحب کشمیری کی تقریر ہے ان کی بڑے عالم تھے علامہ تھے بڑے وہ کسی کی تقریر سننے پر نہیں جایا کرتے تھے سمجھا ملتان میں جلسے ہوتے تھے نا جی تو وہ کسی کی تقریر نہیں سنتے تھے دو آدمیوں کی تقریر سنتے تھے مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور انحت اللہ شاہ کشمیری رہ اپنے انحت اللہ شاہ صاحب گجراتی کی دو آدمیوں کی تقریر وہ سنتے تھے اور کسی کی نہیں سنتے تھے خاص طور پر مولانا غلام اللہ خان صاحب کے وہ زیادہ قائل تھے وہ فرماتے تھے کہ یہ مجھ تحد فیل منتق ہے یہ غلام اللہ خان صاحب منطقی تھے نا بڑے بابے انی کے شاگرد تھے بڑے منطق ان کو یاد تھی ساری وہ اتحد پھر منطق ہے یہ اور کشمیری صاحب ہی بڑے منطقی تھے ان کو کتابیں منتقی یاد تھیں ساری پڑھایا کرتے تھے ہمجا سر عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں بہرحال تو وہ اللہ مہانور شاہ اپنا محمد شریف کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ وہاں پڑھاتے تھے کتاب التوحید پر ان کی تقریر ہے وہ بریلو کے بڑے دشمن تھے وہ بنیادی طور پر اشاعتی ذہن کے تھے وہ ہمجا سر تو ساتھ مدرسہ تھا بریلوں کا اس میں پڑھاتا تھا سعید کاظمی احمد سعید کاظمی وہ اپنے آپ کو بڑا منطقی کہلاتا تھا سمجھا سر تو مناظرہ ہوا کرتا رہتا تھا آئے دن منطق کے اندر علامہ کشمیری کا اور احمد سعید کاظمی کا منطق کے اندر مناظرہ ہوتا رہتا تھا سمجھا سر بہرحال اس کا علم تو حضرت اللہ کشمیری رحمہ اللہ کے مقابلے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا تو یہ وہی احمد سعید ہے نام مراد سمجھا منتق مارتا ہے ادھر ادھر کی منتق جب اتل بیس ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا میں حاضر و ناظر کوئی نام نہیں اور 99 نام ہے حدیث پاک میں آئے ہیں ان کے اندر حاضر و ناظر اللہ کے نام نہیں اور ایک بات دوسری بات اور قرآن و حدیث میں کسی جگہ حاضر و ناظر کا لفظ ذات باری تالا کے لیے وارد نہیں ہوا یہ یا لفظ یاد رہیں گے اس کے آگے تردید آ رہی ہے نا انشاءاللہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی حاضر و ناظر کا لفظ وارد آگے تیسری بات نہ سال صالحین سال اللہ تعالی کے لیے یہ لفظ بولا کتنی باتیں ہو گئی ننانوے ناموں میں نہیں ہے نمبر دو قرآن و حدیث میں نمبر تین سالف صالحین نے نہیں بولا آگے آگے آگے سنو کہتا ہے کیا میں کوئی شخص کیا تک ثابت نہیں کر سکتا اے صحابہ اے کرام یا چاب آئی میں مجھ تاہدین کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کیا ہو کیا مت تک کوئی انسان ثابت تسکین الخواتر صفحہ چھ ہے سمجھا سی اب جواب آ رہا ہے ترتیب کے ساتھ جواب سنو پہلا جواب کہ یہ جو کہتا ہے کہ ننانوے ناموں کے اندر یہ نام نہیں ہیں 99 ناموں میں یہ نام یہ بات بھی غلط ہے اس لیے کہ اللہ پاک کے نام فقط 99 نہیں ہے اللہ پاک کے نام تو کئی ہزار ہیں اللہ کے نام 99 ناموں میں بند پڑھو عبارت بتفل علما والی سفیر حسر اسمائی صبح نہ ہوا علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بے شک یہ حدیث نہیں ہے بیچ اس کے حسر اللہ سبحان ہو بالا کے ناموں کا فل ایسا مانا ہو پس نہیں ہے مانا اس کا یہ کہ بے شک اللہ پاک نہیں ہے اس کے کوئی نام سوائے ننانوے ناموں کے یہ مانا نہیں ہے اگلے صفحے پر فارم سیلف نمبر تین پر آ جاؤ بقدر راضی فی تفسیر ہی اور تافی ذکر کیا امام راضی نے اپنی تفسیر کے اندر بعض خمسد آف اسم اللہ کے پانچ ہزار نام ہیں کتنی نام ہیں پانچ ہزار نام ہیں ایک ہزار کتاب اللہ میں اور سنت سیاح میں ایک ہزار تورات میں ایک ہزار انجیل میں ایک ہزار زبور میں ایک ہزار لوہے میں پانچ ہزار نام ہیں اللہ یہ ظالم خدا کی شان کے کی اندر کیا کرتے ہیں تفرید کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تفرید منا کمی ہی کرتے ہیں اللہ کی شان کے اندر اب دیکھا کہتے ہیں خدا کو حاضر ناظر کہنا کیا ہے بے دینی ہے ہاں صحیح باس اللہ پاک کی حکمت ہے یہ جو ابھی جمعہ گزرا ہے اس سے پہلے والا جمعہ یہاں جلسہ تھا جمع کے دن مجھے خطاب کرنا پڑتا ہے میں وہ اس دن میرا ارادہ بھی نہیں تھا بیان کا لیکن پھر مجھے کہہ دیا گیا کہ تمہیں بیان کرنا ہے معراج کا واقعہ میں نے بیان کیا اور نبی علیہ السلام جو گئے اوپر اور اتحیات اللہ وسلمات وقت یہ بات اس کا میں نے مانا بتایا بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایک دیوبندی ہے بڑا دیوبندی اور مجھ پر ناراض ہے دیوبندی مجھ پر ناراض ہے وہ کیوں نہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی شان بیان نہیں کرتا یہ حضرت کی شان بیان کہتا ہے دیکھو اس نے میراج کا واقعہ بیان کیا تو ادھورا بیان کیا ناقص بیان کیا پھر اتحیات وسلمات وطیبات کا معنی تو بتایا لیکن آگے السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکات ہو نہیں بتایا نبی کی شان جو تھی وہ گول کر گیا اور وہ اتحیات کا مانا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, کرتا رہا اصل بات تو یہ تھی کہ وہ وقت ختم ہو گیا اتحیات کا مانا بیان کیا ادھورا اور وقت ختم ہو گیا اس لیے ورنہ السلام علیکم نبی بھی بیان کرتے اصل بات یہ ہے کہ خدا کی شان ان کو بھاتی نہیں ہے خدا کی شان ان کو پسند نہیں ہے خدا کی شان بیان کرنا ان کو پسند نہیں آتی اس لیے وہ بہانے بناتے رہتے ہیں کر کے یہ نبی کی شان بیان نہیں کرتے کیوں نہیں بیان کرتے ہم الحمدللہ نبی کی شان کے قائل ہیں ہم حضرت کی شان بیان کرنے والے ہیں اور الحمدللہ جیسی شان ہم بیان کرتے ہیں اور کسی کو آتی نہیں یہ دیوبندی بندی تو جھوٹھی شان بیان کرتے ہیں بریل بھی ان سے زیادہ جھوٹھی شان بیان کرتے ہیں سی الحمد الحمدللہ ہم اچھے طریقے پر نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تمہیں اللہ کی شان بیان کرنا پسند نہیں ہے ذکر ذکر لا تب شیرو سمجھا اصل بات یہ ہے یہ تفریق ہے یہ اللہ کی شان میں تفرید کرتے ہیں جو اللہ اکبرا الجواب سانیہ کازمی بائیمان نے کیا, کیا ہے پتا ہے کازمی کہتا ہے جی ہاضر کا معنی ہوتا ہے شہر میں رہنے والا حاضر کا معنی ہوتا ہے بدوی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والا اور حاضر کہتے ہیں حدیث پاک پڑھو گے ان اللہ بخاری شریف میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے لا جبی او حاضر ان لا جبی او حاضر کا مانا شہر میں رہنے والا وہ کہتا ہے حاضر کے دو مانے ہیں ایک معنی ہے شہر میں رہنے والا ایک معنی ہے دیہات سے منتقل ہو کر شہر میں آنے والا تو بتاؤ خدا کے لیے کون سا معنی ہے شہر میں رہنے والا یا دیہات سے شہر میں آنے والا ظاہر ہے کہ دونوں معنی خدا کے لیے جائز لہذا حاضر کا لذ خدا پر بولنا جائز کہتا ہے ناظر کا معنی ہے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والا ان آنکھوں کے ساتھ ہے اور والا خدا کی یہ آنکھیں نہیں ہے لہذا خدا کو ناظر بھی نہیں کہا جائے گا تم سمجھ رہے ہو یہ تلبی سے ابلیس ہے یہ سمجھا سر اب سمجھو جواب اس کا آ رہا ہے جواب یہ ہے کہ کازمی نے جو معنی کیا ہے حاضر کا مانا شہر میں رہنے والا یا نازر کا معنی ان آنکھوں سے دیکھنے والا وہ معنی ہے بندوں کے لحاظ سے کس کے لحاظ سے خدا کے لحاظ سے حاضر کا معنی اس کی شان کے اللہ حاضر ہے اپنی شان کے پھر تو کہو کہ اللہ کو سمی نہ کہو سنو سنو اللہ کو سننے والا کیوں اس لیے کہ سمی کا معنی ان کانوں سے سننے والا اور اللہ کے کان نہیں ہیں لہذا اللہ صمی بھی نہیں ہے اللہ کو بصیر نہ کہو کیونکہ بصیر کا معنی ان آنکھوں سے دیکھنے والا اللہ کی یہ آنکھیں نہیں ہیں اس لیے اللہ بصیر بھی اور سن رہے ہو اللہ کو آنے والا نہ کہو اللہ کو اللہ کہتا ہے میں آتا ہوں میں من اتا عطا یمشی اتے تو ہوں ہر والا جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا میں اس کے پاس ہے؟ اللہ کو آنے والا نہ کہو چونکہ اللہ کے پاؤں نہیں ہے اور سنو اللہ کو سمی نہ کہو چونکہ اللہ کے کان نہیں بصیر نہ کہو اس لیے کہ اللہ کی آنکھ نہیں آنے والا نہ کہوں اس لیے کہ اللہ کے پاؤں نہیں حالانکہ سمی بصیر آنے والا تینوں کلمات قرآن و حدیث میں موجود ہے لیکن کیا ہے حقیقت حقیقت یہ ہے کہ ہم سمیع ہیں ہم سمیع ہیں اپنے حال کے مطابق اللہ سمیع ہے اپنی شان کے مطابق ہم بصیر ہیں اپنے حال کے مطابق اللہ بصیر ہے اپنی, اپنی شان کے مطابق ہم آنے والے ہیں اپنی شان کے مطابق اللہ آنے والا ہے اپنی شان کے مطابق ہم حاضر ہیں اپنے حال کے مناسب اللہ حاضر ہے اپنی شان کے مناسب ہم ناظر ہیں اپنے حال کے مناسب اللہ ناظر ہے اپنی شان کے مطابق بات سمجھے یہ شیطان کی طرح ابلیس کی طرح اس نے تلبیس کر دی ہے کیونکہ اللہ کے کان نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے پاؤں نہیں ہیں کیونکہ اللہ شہر میں نہیں رہتا اس لیے اللہ کو حاضر نہیں کہا جائے گا ظالمو اللہ حاضر ہے لیکن اپنی شان کے اللہ ناظر ہے لیکن اپنی شان کے مطابق ناظر, ناظر ہے کتنی کالے مات ہیں جن کا اطلاق ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے اللہ پر بھی او ہوتا نہیں ہوتا نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا گیا بالمؤمنین منینا الرحیم یہ نیند کر رہا ہے آگے ٹوپی والا یا نیچے ایسے منہ لگا کر بیٹھے تھے یہ بزرگ نیند ہے نوم ہے اچھا اور پیچھے والے ساتھی ماشاءاللہ بوتل کے ساتھ پانی پی رہے ہیں مزے کے ساتھ ہاں جی ماشاءاللہ بیماری تو کوئی نہیں ہے شوگر وغیرہ کی اور بوتل لے کر بیٹھے ہو مجلس علم کے آداب کے خلاف ہے یہ تو یہ جی, سبق تو نہیں ہے یہ سبق کے اندر تو کوئی طالب علم ایسا نہیں کر سکتا کہ بوتل لے آئے پانی بھی پیتا رہے سیوانب بھی پیتا رہے اور کیا میں اپنا پانی بھی پیتا رہے اور سبق کی طرف بھی دیکھتا رہے توجہ ہو نہ ہو ہاں؟ بیمار ہے تو معذور ہے ورنہ یہ آداب کے خلاف ہے مول صاحب خیال فرماؤ ذرا <خخ> میری طرف دیکھو اللہ نازر ہے اپنی شان کے ہم ناظر ہیں اپنی شان کے متعدد نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا بل بالمؤمنین رعوف الرحیم رعوف اللہ کی صفت ہے نہیں یہ ہم نام رکھتے ہیں عبد الروف اور رعوف نبی علیہ السلام کی بھی صفت ہے رحیم اللہ کی بھی صفت ہے ہماری بھی صفت ہے انسان پر بھی رحیم بولنا جائز ہے شکور اللہ کی صفت بھی ہے بندے کی صفت بھی بن سکتی ہے بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ پر بولنا جائز ہے غیر پر بولنا جائز ہے جس طرح رحمان ہے رحمان کلک غیر اللہ پر بولنا حرام ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے شکور ہے رحیم ہے رعوف ہے یہ بندوں پر بولنا جائز ہے تو اللہ رعوف ہے اپنی شان کے مطابق بندہ رعوف ہے اپنی شان کے مطابق اللہ رحیم ہے اپنی شان کے مطابق بندہ رحیم ہے اگر کوئی کہے کہ اللہ رحیم نہیں ہے اللہ کیوں بھائی سنو بات سنو اللہ رحیم کیوں جی جی جی جی جی اس لیے کہ رحیم رحمت سے ہے رحمت کا تعلق دل کے ساتھ ہے خدا کا دل نہیں لہذا خدا رحیم, رحیم, رحیم نہیں ہے پھر کیا کہو گے اے آدمی علیہ کا ماں علیہ کا اور سن رہے ہو کوئی انسان یہ جی کہے کہ اللہ رحیم نہیں ہے اس لیے کہ رحمت کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور خدا کا دل خدا کا جسم بھی نہیں ہے اور اس کا دل بھی نہیں ہے تو جب خدا کا دل نہیں ہے تو خدا رحیم جب خدا کا دل نہیں ہے تو خدا, خدا, ہے تو خدا رحمان خدا کا دل نہیں ہے تو خدا طواب نہیں ہے تو پھر کیا کہو گے بھائی خدا رحیم ہے اپنی شان کے مطابق ہم رحیم ہیں اپنی شان کے مطابق سن رہے ہو ہاں اب دیکھو آگے پڑھو وہ کہتا ہے کہ حاضر و ناظر اسلاف کی بارات میں موجود نہیں ہے یا حاضر و ناظر و سب کفرن اگلے صفحے پر کھڑا ہے اگلے صفحے پر یا حاضر و ناظر او لے سب کفرن اللہ کو حاضر و ناظر کہنا کفر نہیں ہے کفر دیکھو معروض ہے ربا الحمد للہ تو حنفیہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالی پر حاضر و ناظر کا اطلاق اس کے شان کے مناسب کفر نہیں اس کے شان کے مناسب آگے چلتے آؤ لیکن معیت کاملہ جو نصوص قطعیہ قرآنیہ سے ثابت ہے اس کا انکار بہرحال ضرور بے دینی ہے اس کا انکار بہرحال جو کہ کاظمی نے اور احمدار گجراتی نے کیا ہے سمجھا لیکن کاظمی کا انمانی کے ذریعہ ہماری تردید کرنا لاجانی اور تلوی الحق کے بل بات لائے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی استوپ کا دہانہ سال فائل ہی ان کی طرف پھیر دیں جن کے حوالے آگے آ رہے ہیں آگے آ رہے ہیں میری طرف دیکھو وہ کہتا ہے نا کہ 99 ناموں میں حاضر نازر اس کے دو جواب آ ہیں کتنی جواب آ گئے پہلا جواب یہ آیا کہ اللہ کے 99 نام صرف نہیں ہے نام اور بھی دوسرا جواب کیا آیا کہ اللہ حاضر ناظر ہے اپنی شان کے اب تیسرا جواب یہ آ رہا ہے کہ ہم کاغمی وغیرہ سے پوچھتے ہیں کہ تم خدا کو مشکل کشا کہتے ہو یا نہیں کہتے کہتے ہو یا <سؤال> اگر وہ کہیں کہ ہم نہیں کہتے تو ہم کہیں گے بڑے بئیمان ہو تو <سؤال> خدا کو بھی تم مشکل کچھ نہیں سمجھتے تو تم جیسا بئیمان اور کوئی نہیں آئے <سؤال> اور اگر وہ کہیں کہ ہم کہتے ہیں خدا کو مشکل کشا تو ہم کہیں گے مشکل کچھ تو خدا کے ننانوے ناموں میں نہیں ہے پھر تم کیوں کہتے ہو سن <سؤال> رہے ہو <سؤال> واجب الوجود وجود خدا کو کہتے ہو نہیں کہتے جی وہ اگر کہیں کہ ہم نہیں کہتے تو ہم کہیں گے تم کافر ہو جی اور اگر وہ کہیں کہ ہم کہتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ جی واجب الوجود تو ننانوے ناموں میں جی نہیں آئے, جی نہیں آئے جی پھر کیوں کہتے ہو جی بات سمجھ آئی جی ہے ہاں پھر وہ پھر وہ لگیں گے تعویل کرنے وہ کہیں گے جی یہ اللہ کے 99 ناموں کے ترجمے ہیں چاہیں ترجمے, ترجمے, ترجمے ہیں فارسی زبان کے اندر تو ہم کہیں کہ حاضر و ناظر بھی 99 ناموں میں سے چند ناموں کا ترجمہ ہے شہید کا معنی ہے حاضر اور بصیر کا معنی ہے ناظر وہ سن رہے ہو ہاں اب دیکھو الجواب سال سن پڑھو شریک ثانی سے سوال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خدا مشکل کشا حاجت روا واجب الجود کہتے ہیں ان ناموں کا ذکر اسمائے حسنہ میں جو حدیث میں مذکور ہیں قطن نہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پر ان کا اطلاع کیوں کرتے ہیں یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ یہ عربی زبان کے اسمائے مبارکہ کے دوسری لغت میں ترجمے ہیں تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ حاضر کوئی علیحدہ نام نہیں بلکہ یہ شہید کا ترجمہ ہے اسی طرح ناظر البصیر کا ترجمہ ہے سمے ہو سے اول ہے شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالی پر اطلاق حاضر کا ثبوت کس کا سبوت اس نے کیا کہا تھا کاظمی نے کہ اسلاف کی عبارات میں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے آج تک خدا کو حاضر اور اب پڑھو کہ کس نے کہا آئے حاضر اشہید اد شہودت الشہید شہید شہود سے آئے بے معنی حاضر آمدن بے معنی بے مانا حاضر آنا یا اد شہادت بے معنی گواہی دادن شہادت کے معنی میں شہادت سے مستقبل مانا گواہی دینے کے آگے حق صبح حاضر و متلے است حق صبح اب کازمی بتائے کہ اسلاب نے خدا کو حاضر کا ہے نہیں کہا اشودھا حق صبح حاضر و متلے است حق سبحان وہ حاضر ہے اور متلے ہے بر ظاہر و باطن بندو کے ظاہر اور باطن پل اول فضل جمالی کو لکھتے ہیں شہید حاضر و گواہ شہید علامہ افریقی اور زبیدی لکھتے ہیں شہید و ال سن او ہو اطلاق ہو رہا ہے نہیں ہو رہا مانا بھی ہو رہا ہے اطلاق بھی ہو رہا ہے ابن عربی شہید کی تفسیر میں کہتا ہے ولہ اللہ کل شہن شہید حاضر ماہور حاضر ماہو اللہ تبارک بتالا ہر شے کے ساتھ حاضر ہے نگران ہے امام راضی ماہم کی تفسیر میں لکھتے ہیں وکان ہوں تالا ہاضر ان ماہم وک ان تالا حاضر, حاضرٌ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ حاضر ہیں وہ مشاہد الحم اور مشاہدہ کرنے والے ہیں ان کا حالانکہ تاکہ اللہ تعالیٰ بلند ہے مکان اور مشاہدے سے سمجھ رہے تھے آیت آ گئی وما اور نہیں ہیں ہم غائب ہونے والے تو چاہیں پھر غائب نہیں ہیں تو چاہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غائب بھی نہ ہو حاضر بھی یہ تو ایک نقی نقیزان ہے جو محال ہے کیا ہے؟ محال ہے اچھا ان کو ملا تو دونوں فم بلا غائبن صاحبہ کواب نفم ہے بے شک نہیں پکار رہے بہرے کو اور نہ غائب کو اللہ بہرا بھی نہیں ہے اور اللہ غائب بھی نہیں ہے تو کیا ہے آگ رہے سمجھ رہے ہو آگے عبارت پڑھتے ہو والد صاحب رحم اللہ اس آیت اور حدیث پاک سے صاف ثابت ہوا اسلام عقیدہ میں اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی شہ سے بھی غائب نہیں آئے اور غائب زد ہے حاضر کی تو مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی شے سے بھی غائب نہیں ہے بلکہ ہر شہ کے ساتھ اپنے شان کے مناسب بلا ریب مائی حاضر مائی ہے سن رہے ہو حضرت شیخ عبد القدوس گنگو ہی اللہ فرماتے ہیں بدا کے خدا تعالیٰ حاضر غائب نہ حاضر است جان اللہ سبحان آ کے خدا تعالی حاضر ہے غائب نہیں ہے اب کہو یہ بھی بے دینی ہے ہاں مجھے رحم و اللہ فرماتے ہیں ہب سبحانہ ہو وتعلی بر احوال جزی و کلی او متلے سن ہو اللہ سبحان ہو ب بندوں کے جزی کلی احوال پر متلے ہیں و حاضر و گئے اور حاضر ہے اور ناظر ہے حاضر ہے اور, حاضر اور <س <س اب کہو اسلاف نے لفظ بولا ہے نہیں بولا اور یہ بےدینی ہے یا دینداری ہے ہاں کہتا تھا بےدینی ہے حاضر و ناظر آگے کہتا اے احمد یار اے آدمی شرم باید کر دو باید اس زمانے میں یہ مسئلہ چلا تھا کہ خدا کو حاضر ناظر نہ کہو ایک بلا تھا کہتا تھا خدا کو حاضر ناظر نہ کہو جس طرح آج کا مشرق کہتا ہے اس لیے حضرت فرماتے ہیں شرم باعد کرد شرم کرنا لائق ہے شرم کرو خدا کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو ماخذ نمبر دس سید الطاعفا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاضر الاشیاء علی چاہے حاضر ہے اللہ تبارک مطالعہ ہر چیز پر جاننے والا ہے شاہد اللہ من غیر مماثطن جی مشاہدہ کرنے والا ہے بغیر مماثا کے حاضر کا اطلاق ہوا نہ ہوا ابا دوم اللہ تعالی پر لفظ شواہد القرآن قال سارکم وجس تخلیف حکم فل عرضے فجن الارض رق فتح ملوم یورا کی فتح پس دیکھے گا کیسے تم عمل کرتے ہو یو زورا آیا نہیں آیا ین زورا فیل ہے نہ میرے سم ہے کی چیز ہے تم مجال نہ فتح ملون پھر کیا ہم نے تمہیں خلیفے اور آباد زمین کے اندر بعد ان کے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو ان اللہ مستخلیہ فی فینافت بے شک اللہ خلافت عطا کرنے والے ہیں تمہیں زمین کے اندر پس دیکھیں گے کہ کیسی عمل کرتے ہو تم فین ضورا آیا حدیث میں نہ آیا ان اللہ والم بے شک اللہ نہیں دیکھا کرتا تمہارے سورتوں اور تمہارے مالوں کو بلا کنجن گورا کلو بکم آم آل ہے لیکن اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے آمال کو سمجھ رہے مسلم شریف ابو سعید خدری کی حدیث آگے ان اللہ مستخل حکم فیا فنا درون کے فتح چلا گئے چلا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ خلیفہ بنانے والا ہے تمہیں بیچ و زمین کے پس دیکھنے والا ہے کہ کیسے تم عمل کرتے ہو ناظرن کا اطلاق نبی علیہ السلام نے خدا پر کیا ہے نہیں کیا جی تو وہ جو کاز کہتا تھا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے صحابہ سال نے نہیں کیا اور یہ چاہے بات ہے۔ اللہ کرتبی شہید ان کی تفسیر میں فرماتے ہیں شہید ال متلے نازر متلے ان اللہ پاک متلے ہیں اور نازر ہیں لا جقال اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے کوئی چیز مخفی نہیں آئے تھے ملا علی کاری ملاسمائے مبارکہ سمیع البصیر کی تفصیل میں فرماتے ہیں ثم حضروں کا من السمین المعظہ نے بلباس میں پھر حصہ تیرا ان دو ناموں سے جو معظم ہے اور دو سفتوں سے جو مکرم میں جی آئے انت تحقق یہ کہ سنو بعد یہ کہ یقین کر لے تو یہ کہ یقین کر لے توں جان لی توں تحقیق کر لی توں اللہ کا بھائی مسمائی مر ہو کہ بے شک تو ایسی جگہ پر ہے سننے کی جگہ پر ہے اور دیکھنے کی جگہ پر ہے اس اللہ تعالی سے کہ اللہ تیری باتوں کو سن رہا تیرے حال کو دیکھ رہا ہے وہ ان ہوں مطالعے انہ اور یہ کہ بے شک اللہ تبارک و بالا متلے ہے اوپر تیرے اور دیکھنے والا ہے طرف اس کے آیات احادیث ابارات اسلاف صاف بتا رہی ہے اللہ تبارک مطالعہ پر ناظر کا اطلاق اور حاضر کا اطلاق کیا گیا ہے، نہیں کیا گیا <تصفح> اللہ حاضر ہے اپنی شان کے مطابق اور ناظر ہے <تصفح> شان <تصفح> شان <تصفح> شان <تصفح> شان <تصفح> بس یہ بات ختم ہو گئی اب غلاد کے مفت ہیں غالیوں کے سمجھا یہ روایت دیکھو حدیث اول ہے ابھی قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا بكر بن سالن قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقيه تو عن سعيد بن سنان قال حدثنا ابو الزهري عن قثير بن مرره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونا اجمعين قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا ان الله عز وجل قدرا فاعلیت الدنيا بے شک اللہ زبرد اللہ نے تاخیر ظاہر کر دیا میرے لیے دنیا کو کان انزرا بس میں دیکھ رہا ہوں طرف اس کے بلا انیامت اور طرف ان چیزوں کے جو ہونے والی ہیں بیچ اس کی قیامت تک کانا انضر اللہ کف سی گئی گویا کہ میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں سارا کچھ کو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں جلی جان امن امریا زب یہ روشنائی اور وضاحت ہے اللہ پاک کی طرف سے جو واضح کیا اس کو اپنے نبی کے لیے جس طرح کے وضاحت فرمائیے اس کی واسطے ہم بھی آ کے جو حضرت سے پہلے گزرے ہیں حیلیت الاولیاء جلد چھ صفحہ ایک سو ایک ہے سمجھا سی اب بریلوی احمد رضا کی عبارت اگلے سفے پر ماخذ پر آ جاؤ کہتا ہے اس حدیث سے روشن اور ہے نہیں ہے اس حدیث سے روشن اس حدیث سے روشن ہو گیا کہ سماوات وال اور جو کچھ ان میں ہے سماوات وال کچھ ان میں ہے اور جو قیامت تک ہوگا اس سب کا علم اگلے انبیاء کرام علیہم علیہ والسلام وسلام کو بھی عطا ہوا اور حضرت عز جلالہ نے اس تمام ماکان عموما یقونوں کو اپنے ان محبوبوں کے پیش نظر فرمایا مثلاً شرق سے غرب تک سماق سے سمک تک ارض سے فلک تک سن رہے ہو پہلا جواب یہ حدیث جن کتابوں سے نقل کی گئی ہے وہ دو کتابیں ہیں ایک ہے الاولیاء ال ابین اور ہے موجم تبرانی کبیر کتنی کتابیں ہیں حیلیت الولیا ل ابین ہولیت الولیا نہیں ہے خیال کرنا مولوی حلیت الولیا بچیرے دھل گئے حیلیت الولیا ہا کی زیر ہے ہلیت الولیال ابین اور کتاب موجم تبرانی کبیر جن سے یہ حدیثیں اس نے نقل کی ہے سن رہے ہو اور موجم تبرانی کبیر جو ہے تبرانی کی کتابیں جو ہیں وہ طبقے سالسا میں ہیں اور ابو نوم کی کتابیں طبقے رابیہ میں ہیں تب کا سالسا تب کا رابعہ کی کتب سے کی حدیثوں سے کوئی مسئلہ اخذ کرنا جائز ہی نہیں ہے سر سے اب دیکھو پڑھو ماخذ نمبر اول وہ اکثر آدیث نہ معمول بے نظر فکا نہ شدہ اندھ رہے ہو اکثر وہ حدیثیں معمول بے نظیر کے نہیں ہوئی بلکہ اجماع بر خلاف آہا منعقد گزتا بلکہ ان کے خلاف اجماع منعقد ہو چکا ہے اجالا نافیہ ہے اللہ کا اس کی برس ہے اسی طرح ابو نام کی تصانیف طبقہ رابعہ میں ہے جن کے متعلق یہ فیصلہ ہے اعتماد قابل اعتماد نے احادیث قابل اعتماد نہیں آئے در اس بات ہے کی د جام لے بہ آسک کر دش ود کہ عقیدہ عمل کے ثابت کرنے کے اندر اسے ان تمسوخ کیا جائے دلیل لی جائے اور سمجھ رہے ہو دوسرا جواب کہ یہ حدیث نہ صحیح ہے نہ حسن ہے نہ صحیح ہے بلکہ یہ ضعیف ہے کیا ہے اور روف بھی اس کا کم نہیں بلکہ متروک مدلس اور وہمی اور کچے راوی اس کے اندر موجود ہے سمجھا اب آگے اگلے صفحے پر دیکھو اس کے اندر کھڑا ہے نوائم ابن حماد میں قدرے تشریح سے شروع کر رہا ہوں اس میں کون کھڑا ہے اور یہ وزا کزاب راوی ہے اب پڑھتے آؤ ماخذ نمبر ون وکان نوائم ان یو حدے میں نظر آ رہا ہے جی، جی. نوائم اپنے حافظے سے حدیثیں بیان کیا کرتا تھا اور اس کے یہاں بہت ساری منکر کر حدیثیں ہیں کیا ہے منکر حدیث ہیں لاجو تابا والے جن پر اس کی مطابات نہیں کی جاتی کہتا اور سنا میں نے جاجب نے معائن سے پوچھا گیا اس کے متعلق نوائم کے متعلق کپال لہسف الحدیث بے شین کچھ بھی نہیں آئے لہسف الحدیث بے شین حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے اچھا بلاک نہ صاحب سنت لیکن صاحب سنت ہے آجوری ہی کہتے ہیں ابو دابو سے کہ نعائم، نعائم کے نزدیک بیس عدیث نبی علیہ السلام سے لے سلاس جن کی کوئی بنیاد نہیں آئے. نسائی کہتا ہے نسائی کہتے ہیں نعائم ضعیف ہے اور دوسری جگہ کہتا ہے قصے کہ کا نہیں ہے ابو علی نیسا پوری کہتا من النسائی سے سنا تھا ذکر کر رہے تھے فضیلت نمائم بالحمد کی و تقدمہو فالعلم ورمال حجب السنن اور اس کا مقدم ہونا علم ومارفتہ السنن کے اندر کہ وہ مقدم ہے لیکن اگر ثم قیل لہو في قبول حدیثی حدیث کے قبول کرنے کے بارہ میں پوچھا گیا فقال قد کا سورہ تفردہ ورمالعیمت المعروفی نبی حدیث قصیرتن تاکہ بہت ہو گیا تفرد اس کا ساتھ ایما کے جو معروفین فی الحدیث ہیں جو معروف فی الحدیث ہیں احادیث کثیرہ کے ساتھ اس کا تفرد ہے کہ جو صرف یہی عدیث بیان کرتا ہے اور کوئی بیان نہیں کرتا سارا فیم ملا یہ جو بھائی اب یہ پہنچ چکا ہے بیچ انسان کے جو نہیں حجت پکڑی جا سکتی ساتھ اس کے سمجھا نہ صحیح اور ذکر کیا اس کو ابن حبان سکات کے اندر وقال کالوبا اخت واہما بساؤقات خطا اور بہم کرتا ہے اور تاکہ کہا بھی جو اس کے اقدار کتنی ہے کہ امام ہے سنت کے اندر لگن کثیر البحم ہے کیا ہے ماخت نمبر دو علما زادی فرماتے ہیں ابدی کا تو قانون عائمن جزا الحدیثہ قانون عائم حدیثیں اپنی طرف سے بنایا کرتا تھا نو باللہ من کا لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا ہاں جی پناہ بخا تقریتی سنت تقریط سنت کے اندر بن اور ایسے کوکیتیں ہی بھی بنائی ہوئی ہیں حضرت امام ابو ابونی رحمہ اللہ تعالی کے بارہ کے اندر جھوٹھی جوٹھی روایتیں اور نعمان سمجھا نہ صحیح کلوہ لوحا سارے کی ساری یہ جھوٹ کوئی ان میں سچ نہیں دوسرا نقصس اس میں یہ ہے اس میں راوی ہے بقیہ کون ہے آہ وہ بھی احادیث کے لحاظ سے کمزور ہے ابو حاتم کہتے اللہ یہ تجبی ہی اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ابو مسیر کہتے ہیں احادیث و بقیہ لست نقیہ فکر منہا اللہ تقیہ بقیہ کی حدیثیں جو ہیں وہ نقیہ نہیں ہیں اس لیے تقیہ کرو بچو اس سے آ سمجھیے جی تیسرا نقص اس کے اندر یہ ہے کہ یہ روایت مدلس ہے کیونکہ بقیہ مدلس ہے اور آن کے ساتھ روایت کر رہا ہے مدلس سمجھتے ہو یہ حدیث پڑھو گے انشاءاللہ سمجھ آئے گا بس سمجھا اتنا یاد کر لو کہ بقیہ مدلس ہے اور آن کے ساتھ روایت کر رہا ہے اور مدلس راوی کی روایت جو ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ کبھی قبول جب تک کہ حدثنا اور اخبرنا اور سمے تو حدسنی نہ کہے اتنے تک عن موتبر سندر ہو آج یہ روایت مدلس بکان کثیرت تدلی سے ان کو افائبل مجھول کا طبقہ تو طبقات السین کا وا ہے سی چوتھا نقش یہ ہے کہ اس میں ہے سعید ابن سنان، کون ہے ہاں سعید بن سنان کا حال سن بالکل بےکار ہے امام احمد کہتا ہے کمزور ہے ابن معین کہتا ہے شیکا نہیں ہے جو جانی کہتا ہے میں ڈرتا ہوں یہ کہ ہوں اس کی حدیث ہیں بالکل موضوع وہ نہیں مشابت رکھتی احادیث لوگوں کے اور تھا اب الجمان تعریف کیا کرتا پر اس کی فضیلت اور عبادت کے اندر بس دیکھا, دیکھا گیا اس کی احادیث کے اندر پس اچانک اس کی احادیث موزالہ تو تھی کیا تھی حدیثیں اس کی کیا تھی منقطع تھی سمجھے ماضیا کمرہ منکتے فلم مہاراجا تو رجا تو فنظر تو پھر احادی ہے نا ہاں فنظر تو پھر آدھی سی فلم مہاراجا تو میں واپس ہے راک کی طرف تو کہا میرے لیے برمائن نے کہ شاید کہ لکھا ہے تو ان حدیثوں کا ابو میں نے کہا لکھا ہے میں اسے کچھ تھوڑا سا تاکہ عبرت حاصل کروں میں ساتھ اس کے غال تلکلا ہی ہوتا بھرو بہا یہ روایتیں ہیں یہ حدیثیں ایسی گھٹیا ذریعے کی ہیں ان سے اعتبار بھی نہیں حاصل کیا جا سکتا اس کے لیے عبرت بھی حاصل کرنے کا کے لائق نہیں آئے اس نے میں رہو Hey ya, بواتی لو یہ بالکل بات ہیں حدیثیں یہ حدیث ہیں کیا ہے بالکل اچھا امام احمد بن احمد بن سال مصری کہتے ہیں من کرو ہے دوائم کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے عثمان دال نہیں نقل کرتے مدینہ سے کہتا ہے لا رکھوں میں اس کو نہیں جانتا پھر اسے جانتے ہی نہیں ہوں مجھور ہو گیا بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث ان ہے نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث ہے ابو حتم کہتے ہیں ضعیف الحدیث ہے ابن عدی کہتے ہیں اور عامت و ماجر بھی ہے غیر و محفوظ ہے اکثر رویتیں محفوظ نہیں ہیں ابن حبان کہتے ہیں منکر الحدیث ان حدیث ہے نہیں اچھا لگتا مجھے دلیل پکڑنا ساتھ اس کے غیر خبر کے اور تو ابن محن سے یہ برا گمان رکھتا تھا بیچ اس کے ابن محن غلط گمان رکھتا تھا سمجھا غلط گمان کا کیا مطلب ہے غلط گمان کا معنی یہ ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا کبھی نہیں سمجھتا تھا ضعیف کمزور سمجھتا تھا اور اس کا نقصہ جو ہے اکثر اس کی روایتیں مقلوب آئے مروضی نقل کرتا ہے امام مس سے کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر بزار کہتے سیے لے اللہ ابو زورا پوچھے گئے تو اس نے اشارہ کیا ساتھ اپنے ہاتھ کے یہ کمزور ہے مسلم کہتے ہیں کون کے اندر منکر حدیث ہے اور کہتے ہیں حاکم کہ ابو احمد کی حدیث بولا سب القائم الا القائم نہیں اور سمجھ رہے ہو ایسے بندوں کی جی روایت ناقابل حجت ہے اس کے اندر وہ بندے ہیں جو ناقابل اعتبار ہیں سمجھا نا مجلس ضعیف متروک لہسب شین سمجھا اور اس قسم کے بندے ہیں لہذا یہ حدیث معتبار نہیں ہے اب ایک اور روایت ہے حدیث ثانی فتح جلالی میری طرف دیکھو اوپر میں بتاؤں تاکہ پھر اندر اندر پوری نہیں لکھی حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم اور عبد الرحمان ابن عائش حضرمی کیا کہا عبد الرحمان ابن عائش یہ تین بندے ہیں جن سے ایک حدیث منقول ہے وہ حدیث کیا ہے حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا ایک رات میں نے اللہ پاک کو خواب میں جب میں نے دیکھا اللہ پاک کے ساتھ باتیں ہوئیں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا فیما یختصم سے مل فیما مالا اوپر والی جماعت جو ہے ملیکا کی وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں کس مسئلے میں آپس میں بحث مباصہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا یا اللہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے چنتی اللہ پاک نے اپنے ہاتھ مبارک یہاں میری پشت پر رکھا تو اس ہاتھ کی ٹھنڈک مجھے سینے میں محسوس ہوئی جب سینے میں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی فتح جلا کلو شین ہر شے میرے لیے ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کا سب اللہ پاک کو بتا دیا میں نے سب کا سب اللہ پاک کو بتا دیا ہے فتح جلال علی کلو شین کے لفظ سے یہ لوگ لیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میرے لیے سارا کچھ روشن ہو گیا واضح ہو گیا معلوم ہوا آپ عالم الغیر معلوم ہوا آپ کیا ہیں بات سمجھے یہ, <clears throat> یہ روایت کتنی بندوق سے مروی ہے إم. عبداللہ اللہ ابن عباس معاذ بن جبل اور عبد الرحمان ابن آئش حضرت یہ بات یاد رکھنا اب نیچے پڑھو حدیث حدیفی کی معاذ بن جبل سے ہے کس سے آئے مہربانی کر کے کربٹ پر لکھ دو حدیث معاذ حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث اور یہ جی حدیث سرمی کی معاذ بن جمل رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کرے فر تو عز پس دیکھا میں نے اللہ, اللہ کو جب یعنی نیند میں یعنی نہیں خیال کرنا رکھا اس نے ہتھیلی اپنی میرے کندھوں کے درمیان پس پایا میں نے ٹھنڈک اللہ کے انگلیوں کے اپنے پستانوں کے درمیان علی گئی میرے لیے ہر چیز اور میں نے پہچان لیا اور میں نے پہچان لیا آگے احمد رضا کی بارہ چل رہی ہے میں نے اپنے رب الج اللہ کو دیکھا اس نے دست قدرت میری پوسٹ پر رکھا کہ میرے سینے میں اس کی ٹھلک محسوس ہوئی اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا اور میں نے آگے سنو امام ترمدی فرماتے حاد حدیث, جی حدیث حسن صحیح ان یہ حدیث حسن صحیح ہے پیش کی تھی میں جی نے یہ حدیث پوچھا تھا میں نے محمد بن اسماعیل سے اس حدیث کے متعلق فقالت تو آپ نے بھی فرمایا کہ صحیح ان یہ جی صحیح ہے یہ جی حدیث حسن صحیح ہے میں نے امام بخاری سے اس کا حال پوچھا فرمایا صحیح ہے اسی میں حضرت عبداللہ اللہ عباس سے اسی میں راج کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم تو معافی سما واد جان لیا میں نے جو کچھ کی آسمان اور جو کچھ کی زمینوں کے اندر تھا جی جو کچھ آسمان اور زمینوں میں چان سے آئے سب میرے علم میں آ ہے سب میرے علم میں آ اب حدیث ہمارے خلاف ہے نا جی تو جلا کلی کلو شن ہر چیز واضح ہو گئی اب جواب شروع ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے تمہید ہے تمہید کے اندر ان اس روایت کی سندھوں کی بات ہے کہ اس روایت کی سندیں کارآمد ہیں جا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث نہ متواتر ہے نہ مشہور ہے بلکہ خبر واحد ہے بلکہ چاہے سوال یہ ہے کہ تم کہتے تو نہ مشہور ہے نہ متواتر ہے حالانکہ احمد رضا نے تو کہا یہ دس صحابہ سے مروی ہے کتنی صحابہ سے اور دس صحابہ سے جو روایت مروی ہو وہ کیا ہوتی ہے متواتر جواب جواب یہ ہے کہ ہماری بحث اس حدیث کے اندر ہے جس میں جو عمومی کالمات ہیں فعلم عالم تو معاف سماوا جو جلال علی الشین یہ عمومی کالمات ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں اور بحث بھی ان میں ہو رہی ہے البتہ جو احادیث کے اندر یہ عمومی کالمات نہیں ہیں سمجھا عمومی کالمات وہ تو بہت سابا سے مروی ہے جو ان کے کام کی نہیں ہے جو ان کے کام کی روایت ہے جس میں عمومی کلمات ہیں وہ حدیث نہ خبر متواتر ہے نہ مشہور ہے بلکہ چاہے ہاں خبر واحد ہے کچھ سمجھائیے بات جن احادیث میں عموم کے کلمات نہیں ہیں وہ ان کے کام کی نہیں ہے سمجھا وہ منقول ہوتی رہے بے شک بیس سے بھی لیکن جو روایت وہ لیتے ہیں ان کے کلمات والی روایت جس طرح یہاں مذکور ہے یہ روایت جو ہے یہ نہ خبر متواتر ہے نہ خبر نہ متواتر ہے نہ مشہور ہے بلکہ یہ خبر واحد آئے چاہے دوسری بات پہلی بات تو آ گئی نا کہ یہ نہ خبر متواتر ہے نہ مشہور ہے بلکہ کیا ہے خبر دوسری بات کہ خبر واحد بھی ضعیف ہے خبر واحد ہے اور خبر واحد بھی چاہے ضعیف اور کمزور اور اشد ضعف ہے اب ذرا اندر نظر ڈالو ذرا خیال کرو اور نیچے سند لکھی ہوئی ہے سند اول کہاں ہے پڑھو اب عن ان عن دتا ان عن خالد ان خالد عن ابن ابنسن رضی اللہ تعالی ان کیا سمجھ رہے ہو ان قتادا عن نبی کلاب تھا ان خالد ابن لجلاج عن ابن عباس <سؤال> اب میرے تو طرف سمجھا کے بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کی دو سندے ہیں کتنی سندے ہیں لیکن دونوں سندے جو ہیں وہ بیکار ہیں پہلی سند کے اندر تین نقص ہیں کتنی نقص ہیں تین <سؤال> پہلا نقص یہ ہے کہ قطع راوی مدلس ہے لیکن وہ ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے اور مدلس جب آن کے ساتھ روایت کرے تو وہ قبول نہیں ہوتی کتادا مدلس ہے آن کے ساتھ روایت کرے دیکھ رہے ہو آن کاتادات ابھی قلع تھا قطع مدلس ہے اور آن کے ساتھ روایت کر رہا ہے ایک نقص دوسرا نقص آ گیا کہ قطادہ کا سیما ابو کلابہ سے ثابت ہی نہیں ہے قطادہ اور ابو کلابہ کے درمیان انکتا ہے قطادہ کا سیما ابو کلابہ سے سرے سے ثابت ہی نہیں ہے تو یہ کیسے وہ بن گیا حدیث آ گئی ہے کہاں سے آ گئی کتنی نقص ہو گئے تیسرا نقص اندر دیکھو ابو کلابہ بھی مجلس ہے اور وہ ان خالد دن ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے سمجھیے یہ بات صنعت کے اندر کتنی نقائص ہیں؟ پیچھے, پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے یہ نیچے کتنی نقائص ہیں تین پہلا نقص یہ ہے کہ قتادا مدلس ہے روایت عم کے ساتھ کر رہا ہے دوسرا نقص یہ ہے کہ قتادا کا سیما ابو کلابہ سے ثابت ہی نہیں ہے تیسرا کیا ہے کہ عن ان ابھی قلعہ جو ہے یہ ابو قلعی مجلس ہے وہ آگے عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے لہذا یہ بھی چاہے ضعیف ہے ظوف کا ایک درجہ ہے کتنے نقص ہو گئے جناب اگلے صفحے پر آ جاؤ دوسری صنعت یہی کال عبد ال عبد الرزاق انما عن مر عن ایوب ان ابھی عن ابن, ابن عباس رضی اللہ تعالی جہاں بھی تین نقص ہیں کتنے نقص ہیں پہلا نقص یہ کہ ایوب مجلس راوی ہے کہوں جو ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے دوسرا نقص یہ ہے کہ ابو قلعہ مدلس ہے آن ابن اباس وہ آن کے ساتھ روایت کر رہا ہے ابو قلابہ چاہے مدلس ہے اور وہ روایت کس کے ساتھ کر رہا ہے کتنے نقص ہو گئے ایوب کا آن آنا اور ابو قلعہ کا تیسرا نقص اس میں یہ ہے ابو کلابہ کا سیما خود حضرت ابن عباس سے ثابت ہی نہیں ہے حضرت ابن عباس سے ابو کلابہ کا سیما ثابت ہے تو یہ انقا آ گیا کتنی نقش ہو گئے تین لہذا یہ حدیث جو ہے یہ موت بھر نہیں ہے اگلے صفحے پر آ جاؤ سال سن کھڑا ہے سالے سن تیسرا جواب حضرت ابن عباس والی روایت در حقیقت عبد الرحمان ابن عائش حضرمی والی روایت ہے کہنا تھا ان عبد الرحمان ابن آئشن اور بھول کر یہ جان بوجھ کر کہہ دیا ان عبد الرحمان عن ابن عباسن کہنا کیا چا چاہیے تھا عن عبد الرحمان کیا کہہ بیٹھے عن ابن عباسن حالاک ابن عباس کی روایت نہیں ہے وہی روایت عبد الرحمان اپنے آئش والی ہے کی روایت ہے اور عبد الرحمن ابن عائش والی روایت بالکل بیکار ہے اگے آ رہا ہے بات سمجھ ہے اور جواب آپ آیا کہ جہاں غلطی لگی ہے راوی کو تھا عن عبد الرحمن ابن عائش اور اس نے کہہ دیا عن ابن حالانکہ ابن عباس سے روایت نہیں بلکہ یہ عبد الرحمن ابن عائش سے روایت ہے اور عبد الرحمن ابن عائش کا کو کوئی حال نہیں تم نے پڑھ لیا ہے ابھی پڑھ لیا پڑھ اب پڑھتے ہو تم سمجھا سر ابھی پڑھتے ہیں ان شاء اب دیکھو یہ محاکمہ لکھا ہے ابن حنبل کا محاکمہ چاہے ابو اب اردو کی فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن حنبل سے عرض کیا کہ ابن جابر صدیش کو عبد الرحمٰن ابن عائد سے لوایت کرتا ہے اور کہتا ابن عباس سے بر اول لہٰذا آپ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے بل قول ما کالا ابن جابر اور اصل بات وہ ہے جو ابن جابر نے کہی ہے کس نے کہی ہے ابن جابر نے کہی ہے سمجھا یعنی وہ عبد الرحمن ابن عائش ہے اور ابن عباس سے نیچے لکھا ہے وہ قزاکار احمد ابن حمبل قتاد اختافی ہے احمد ابن حنبل نے ذکر کیا کہ کتادے کی غلطی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے ہو کتادے نے چکا دیا ابن عباس نے حال کہان برحمان کہنا چاہیے تھا سمجھا نا صحیح اچھا خلاصہ لکھا خلاصہ یہ خلاصہ لکھا ہے صناد حدیث مواز کے اوپر خلاصہ لکھا ہے خلاصہ یہ کہ یہ کہ ان جروح مفصلہ کے ہوتے ہوئے نہ حسن ہو سکتی ہے نہ صحیح نہ حسن ہو سکتی ہے نہ صحیح معاذ ابن جبل کی حدیث کی بحث آ گئی اب وہ حدیث ختم ہو گئی ابن بحث معاذ ابن جبل کی حدیث آ گئی اب. معاذ ابن جبل کی روایت کے اندر بھی نقص ہیں بہت سارے ایک وقت یہ کثیر آیا ہوا ہے جو امام بخاری کا شاگرد ہے کون آیا ہوا ہے یا جب نے ابھی کثیر کھڑا ہے نا یہ زید ابن سلام کا شاگرد ہے اس کے شاگرد ہیں اور شاگرد کا استاد سے سیما ثابت نہیں ہے شاگرد کا استاد سے سیما ثابت نہیں ہے الحبا فی نفس نفس حافظ میں کہتا ہوں کہ یہ فی نفسی تو بڑا عادل ہے اور بڑا حافظ ہے سمجھا نہیں لیکن میں نے زہری یہ جوہری کے مد مقابلہ ہے اور اس کی روایت مین زید السلام بن السلام سے منقطع ہوا کرتی ہے کیونکہ تاکہ وہ کیا وہ کتاب سے ہے کتاب سے واقعہ کہیں سے کتاب مل گئی سے وہاں سے وہ روایت نقل کر کے بیان کیا کرتا تھا حافظ حسین ابن السلام ہر وہ حدیث سے میں نقل کروں سواش کے وہ کتاب ہے چاہے کتاب ہے میرے پاس مل گئی تھی مجھے ابن معین ہے اس نے نہیں سنا جائز نے ابن السلام سے پہلا نقص کیا ہے کہ یحییٰ کا سیما اپنے استاد سے ثابت دوسرا نقص یہ ہے کہ یحییٰ مدلس ہے اور وہ عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے لہذا یہ بھی قبول نہیں ہے اور نقش دوم لکھا ہے نا سی اس سند میں یحییٰ کا ان ہے اور وہ مدلس ہے ماخذ نمبر ایک اکیلی کہتا ہے کانہ یوگاروں میں تجلیس ہے تدلیس کے ساتھ ذکر کیا جاتا تھا میں کہتا ہوں کہ ابن حبان کے کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ کانہ جو جلے جی سے یہ تدلیس کیا کرتا تھا بات سمجھ تیسرا نقش یہ ہے کہ اس کے اندر وہی عبد الرحمان ابن عائش حضرم ہی کھڑا ہے کون کھڑا ہے عبد الرحمان ابن عائش آئش حضر ابن آئش اور عبد الرحمٰن اپنے اللہ شدرف اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے کو نیچے دیکھو ابو ذورا راضی کہتے ہیں ابو ذورا راضی کہتے ہیں لہ سب معروف یہ جی معروف نہیں آئے بخاری کہتے ہیں پورے حدیث کے پورے ذخیرہ حدیث کے اندر اس کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث روزت والی اللہ جزار حفیح ہے مگر علماء اس کو مسترب سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مسترب سمجھتے ہیں بے حقی کہتا ہے کہتے ہیں حاضہ حدیث مختلف فی آدے ہی یہ ایسی حدیث ہے جس کی صنعت کے اندر اختلاف ہے وقت روبیام من کہا کلو حاض آفن اور تاکہ روایت کے ذریعے یہ کئی طریقوں پر لیکن سارے کے سارے اس کے ضعیف اور کمزور ہیں اور اس کی ثبوت کے اندر نظر ہے کیا ہے نظر ہے سوال ہے سوال یہ کہ تم نے تو زور لگا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے حالانکہ امام فرماتا ہے کہ میں نے بخاری سے پوچھا تھا اس حدیث کے متعلق تو اس نے کہا تھا یہ حدیث صحیح ہے سال تو محمد ابن اسمیر میں نے محمد ابن سمیر سے پوچھا تھا اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے اور سن رہے ہو جواب جواب یہ کہ امام بخاری سے اس حدیث کی تصحیح بھی منقول ہے تضعیف بھی منقول ہے امام بخاری علیہ رحمت سے اس حدیث کی تصحیح بھی منقول ہے اور تضعیف بھی منقول ہے اس لیے اذا آرزا ساقتا بخاری کے دو قول متعدد ہو گئے اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کے علاوہ بکیا علماء نے جو جروح پیش فرمائیاں جر ہیں اب ان کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ حدیث ناقابل حجت سمجھی جائے گی بات سمجھے نہیں اچھا دوسرا جواب حضرت یہ ہے کہ یہ پہلا چاہے یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد بھی چاہے ظعیف ہے تو جب خبر واحد بنی اور خبر واحد بھی ضعیف بنی تو عقائد میں کام دے سکتی ہے یہ جی؟ عقائد میں تو کام دیوے خبر متبادر یا خبریں مشہور یا قرآن پاک کی آیت عقائد میں کام دیوے جب یہ قرآن کی قرآن پاک کی آیت بھی نہیں ہے خبریں متباتر بھی نہیں ہے مشہور بھی نہیں ہے خبریں واحد ہے اور وہ بھی چاہے کمزور ہے اشدوفر تو میرے سے کیسے ثابت ہو سکتا بات نمبر تین غالیوں نے جو اس روایت سے غیب کلی والا معنی لیا ہے یہ باقی نصوص قرآن کے مخالف ہے باقی نصوص قرآن کی چاہے پڑھو اب نسی اول آخم نہیں ہے مجھے کوئی علم مل آلہ کا اوپر کی جماعت کا جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے جبکہ وہ ہاں ماں کان مجھے مالا کا کوئی علم نہیں آئی وہ روایت کیا کہتی ہے کہ مجھے مالا کا علم ہو گیا آیت کہتی ہے مجھے مالا کا علم نہیں آئی سمجھ رہے ہو تو روایت بھی ضعیفہ اور اشد جو دو فن ہے وہ قرآن کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے اور نف اللہ غیب اس سماواد اور صرف اللہ پاک کے لیے غائب آسمانوں اور زمینوں کا آسمانوں اور زمینوں کا تو غیب اس کے اندر ہے وہ کے حسر ہے کیا ہے اور اللہ کے اندر تخصیص ہے کہ غیب آسمانوں اور زمینوں کا صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے اب اب کیا ہوا اب یہ خبر واحد قرآن کی کیا ہو گئی معارض خبر واحد قرآن کی چاہ ہو گئی مد مقابل ہو گئی اب حنفیوں کا اصول یہ ہے کہ جب ایسا ہو تو خبر واحد کی کریں گے تعویل کیا کریں گے اگر تعویل بن سکے تو ٹھیک ہے نہیں تو خبر واحد کو چھوڑ دیں گے قرآن پر عمل کریں گے اس لیے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہے تو ضعیف روایت کیا ہے لیکن اس کی چلو کوئی تعویل ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس کو رد نہ کیا جائے وہ تعویل ہم تلاش کرنے لگے ہیں تعویل یہ ہے نہ ڈالو بس تعویل یہ ہے کہ یہاں مراد علم تو سماوات اسلامات سے سارے جہان کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ صرف وہ باتیں جن کا سوال اللہ نے کیا تھا اللہ نے مجھ سے سوال کیا میں نے کہا یا اللہ مجھے پتا نہیں ہے اللہ نے مجھے جہاں ہاتھ رکھا میرا سینہ کھل گیا میں نے جو سوال اللہ نے کیے تھے وہ ان کا میں نے جواب دے دیا عالم تو معاف اسلام باد اول تو اس کے حدیث کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ روایتی بیکار ہے چلو اس کا جواب دینے کی کوشش بھی کرتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں علم تو معاف اسلام کے اندر فقط وہ باتیں مراد ہیں جن کا سوال اللہ نے کیا تھا مطلقاً سارا جہان مراد نہیں ہے اب دیکھو حضرت ابو حرا کی روایت کے اندر کیا ہے ففاہم تلگی سالنی ان فم تلگی ان میں سمجھ گیا وہ باتیں جو مجھ سے اللہ نے پوچھی تھی سارا جہان یا جو کچھ اللہ نے پوچھا تھا میری حضرت ابو محمد کی روایت ہے فالم تو ما سالنی من امرت دنیا والا کرس معلوم کر لیا دنیا کے آخرت ہاں اللہ اکبر وہ جو پوچھا مجھ سے میرے پروردگار نے عمر دنیا اور آخرت سے ما سالنی جو کچھ مجھ سے میرے رب لی وہ سن رہے ہو تھا من شہ اللہ پس نہ اطلاع دی اللہ نہ پوچھا اللہ پا مجھ سے مگر اس کی کیا ہاں علم تو مگر میں نے اس کو جان لیا مگر میں نے کیا تین روایتیں ہیں تینوں بتا رہی ہیں کہ حضرت کو جو علم ہوا وہ علم سارے جہان کا نہیں تھا مخصوص ان باتوں کا تھا جو اللہ نے پوچھی تھی جو اللہ نے وہ سن رہے ہو ملا علی کاری کا محاکمہ ہے ہی لیوال ہے میرا الوزت و سفلیت یعنی وہ وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی میرے لیے ان کے ظاہر ہونے کے اندر حوالہ میں الویجا اور سفلیہ سے متلقن یا خاص وہ باتیں جو جھگڑ رہے تھے سازش کے مالا خصوصی طور پر یا خاص طور پر مالا کی باتیں یا خاص طور پر دیوان ابن اللہ یا خاص طور پر کیا مراد ہے ہاں مما آذین اللہ ہو مما منال و مسفلیت او مما یختصم و بحل مالاول یا خاص وہ باتیں جن کے اندر مالا العلا بحث کر رہے ہیں یا مالا اللہ بھی اور اس کے علاوہ جتنی جتنی چیزوں کی اللہ نے صرف اجازت دی کیا سمجھا رہا ہوں صرف مالا اللہ کی باتیں خاص یا مالا اللہ بھی اور اس کے علاوہ جتنی جتنی باتوں کی اللہ نے چاہ دی بولو صحیح اجازت دی اللہ پاک نے بہرحال حال ہر بات مراد نہیں ہے جن جن باتوں کی اللہ نے اجازت دی وہ باتیں مجھے معلوم ہوئی کوئی ہے کوئی سمجھ آیا ہے لیکن بات ذہن میں ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے مزترب ہے کیا ہے اس کے جواب دینے کی ضرورت ہمیں لیکن یہ اعلی سبیلی تنزل ہم جواب دے رہے ہیں کہ چلو مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب وہ نہیں بلکہ یہ ہے سمجھا عالم تو معاف اسم آباد کی تشریح میں ملا علی کاری لکھتا ہے یعنی اللہ تعالی یعنی یعنی وہ جو جنوایا ان کو اللہ تبارک و وطالعہ نے معافی ہے وہ جو ان کے اندر ہیں اور درخت اور ان کے سوا اور وہ عبارت ہے فراخ ہونے علم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عبارت علم ہی اللہ بھی فتح اللہ اللہ بھی ہاں جو اللہ نے ظاہر فرمایا جو کچھ اللہ نے لیکن آگے آگے بار دیکھو بھائی جو ممکن ہو سماوات الجیحت الیا ممکن ہے کہ سماوات سے مراد جی ہت ہے اور ارد سے مراد جی سفلا ہے بس شامل ہو جائے گا ساری چیزوں کو لیکن لا کل بدھا منت تقی دل لذیذ کرنا ہو لا کل من منت تک یہ کرنا ہو لیکن قید لگانا ضروری ہے اطلاع جیسی ہو اطلاق الجمی چونکہ نہیں صحیح اطلاق کرنا تمام چیزوں کا جس طرح کے وہ ظاہر ہے وہ سن رہے ہو بہرحال حال اول تو روایت جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے اور اس کے جواب دینے کی بھی ضرورت ہے اور اعلی سبھی تنزل اس کا جواب دو تو اس سے مراد وہ مخصوص چیزیں جن کی اللہ نے جس جو اللہ نے پوچھی تھی بس جو اللہ نے بتائی تھی باقی سارا جہان مراد نہیں ہے شاہ صاحب رحم اللہ کی عبارت پڑھو سمالے اس کے بعد چاہیے یہ جان لیا جائے کہ بے شک شان یہ ہے واجب ہے کہ نفی کیا جائے انبیاء کرام سے صفات واجب جلہ مجدو کی بہت سی صفات ہیں یعنی علم بل اور قدرت اللہ خلق لال ملا غیر کا اور یہ جی سفتوں کی نفی کرنا ان کے اندر نقص نہیں آئے نقص یہ جی عیب نہیں ہے نقص نہیں ہے اور اگر دلیل پکڑی جائے ساتھ کو حضور علیہ سلاد و تسلیم کے فتح جلالی کل کلو تو ہم کہیں گے کہ یہ جی بمن قل اللہ تعالی کے تورات کے بارے میں تفصیل اللہ کل جس طرح وہاں کل شہر سے مراد جہان کا ذرہ ذرہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فقط وہ چیزیں ہیں جو دین کے اندر ضروری تھی جو دین میں جہاں بھی فتح جلالی کلو کے اندر کل شہ سے مراد عموم حقیقی نہیں ہے جہان کا ذرہ ذرہ نہیں آئے بلکہ خاص وہ چیزیں جو اللہ نے بتلائی تھی اس نے وہ بل اصل عمومات تخصیص ہو اصل عمومات کے اندر تخصیص ہے مناسب اس کے جو مناسب ہو مقام کو اور اگر مان بھی لیا جائے تو فائیں خاضہ بس یہ ہر بات کا بتانا جو ہے وہ نزدیک رکھنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ مبارک اپنا کندھوں کے درمیان پس کی کھول دی گئی سے یہ کیفیت تو بس نہیں کوئی بو جیسے کہ ہو تعلیم ان امور کی دوبارہ پھر اللہ نے کسی حال میں تعلیم دے دی ہو اس وقت چھپا لیا ہو فی حالت ان اخرا تفہیمات پھر بہرحال عموم مطلق عموم مطلق, مطلق اب سوال ہے کہ شیخ عبدالحق کی عبارت سے تو عموم معلوم ہوتا ہے دیکھو شیخ کی عبارت عبارت استاز حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ عبارت استاد آز حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ جو عبارت ہے حاصل ہونے تمام علوم سے جزوی کلی سے اور اس کے احاطے سے سمجھا سر اب اس کا جواب ہو رہا ہے جواب یہ ہے کہ محدس عبد الحق علوم کا قائل نہیں ہے جمی علوم کا کائل خود وہ آگے لکھ رہا ہے ابن سیاد جو مدینہ کے اندر ایک لڑکا رہتا تھا نا ابن سیاد یہودیوں کا جس کے اوپر حضرت کو شک تھا کہ یہ دجال ہے سمجھا وہ بیمان جو ہے دجال تھا لیکن نبی علیہ السلام کو اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی اب دیکھو نیچے عبارت ماخذ کے نیچے وَبِلْ جُمْلَى حَالِ وَيْ مُبْحَمَسْتِ وَبِلْ جُمْلَى خُلَسَ وَيْهِ حَالِ اس کا مُبْحَمَائِ برآ حضرت نیر دری باپ نہ شد اور حضرت کے اوپر اس مسئلے کے اندر وہی نہیں ہوئی مبہم داشتند اور مبہم رکھا ہوں نے اس کو سن کے بسیار معلوم سمجھا نا سر اب کیا ہے اگر یہ حصول تمام علوم کا محدس قائل ہوتا تو یہ کہتا کہ ابن سجاد کا حال مبہم ہے ابن سجاد کے حال کو جو مبہم کہہ رہا ہے تو معلوم محدث عبد اللہ جمی علوم کا قائل جمی علوم کا کائل نہیں ہے بھئی پر کیا ہوگا اب نیچے کار ان کرام پر ہونا نیچے اگر شہ کی عبارت میں تمام علم کلی سے ان کی مراد جمی علوم عموم استغراق ان کی مراد عموم اور استغراق لغوی اور حقیقی ہوتا تو جہاں ابن سیاد کے متعلق آپ یہ فتوا تم دیتے ہیں کہ اس کا حال حضور علیہ السلام پر مبہم رکھا گیا ہے جبکہ اس کا حال بھی کلو شہن اور داخلہ ہے جواب نمبر دو ہے پہلا جواب یہ ہے کہ محدس اس کا خود کائل دوسرا جواب یہ ہے کہ محدث شیخ خود اس نظریے کا قائل ہے کہ کل معنی اکثر آیا کرتا ہے کل بیمانہ یہ دیکھو اب نیز خود شیخ اس نظریے کے قائل ہے کہ اکثر کے مقام پر کل استعمال ہے چنانچہ حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تن سے لباس ہے کہ حضور علیہ السلام نے کے بعد تقریر حضور علیہ السلام نے اثر کے بعد تقریر فرمائی پس نہ چھوڑا آپ نے کسی چیز کو جو نہیں ہوگی چمت کے دن مگر اس کو ذکر کر دیا ہر بات کو ذکر کیا اب ماخذ کیا ہے شہبین کی تشریح میں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں جا مبالغ برگرانی دان اکثر در حکم کل یا گردانی برگردانی بگرانی اکثر, اکثر, اکثر در حکم کل یا تو یہ مبال اکثر کو حکم کل میں دیا جا رہا ہے ورنہ حقیقت کل میں جیسی بدنی ہے کرام جب کلام نبی صلی اللہ تعالی وسلم شیخ کل سے مراد اکثر لے رہے ہیں تو کیا ان کے کی اپنے کلام میں جی یہ قانون جاری نہیں ہوگا ضرور ہوگا بس علم کی بحث الحمد حسب ضرورت مکمل نہیں حسب ضرورت ختم ہو گئی ہے اب شرق ہی تصرف کی بحث ہے تصرف دو قسم ہے کتنی قسم ہے تصرف دو قسم ہے تصرف تکوینی اور تصرف تشریعی تصرف تکوینی اور تصرف تشریعی تصرف تکوینی یہ ہے کہ تکوینی امور میں تصرف کیا جائے کسی کو بیمار کر دینا کسی کو تندرست کر دینا کسی کو خوش کر دینا کسی کو مغموم کر دینا کسی کے کاروبار میں ترقی کسی کے کاروبار میں تنزلی یہ ہے تصرف تکوینی چھل عمور تکوین اور تصرف تشریعی پھل عموری تشریع وہ یہ ہے کہ حلال حرام میں تصرف کرنا اللہ کے حلال کو حرام کر دینا اللہ کے حرام کو حلال کر دینا سمجھا اس کو کہا جاتا ہے تصرف تشریعی کیا کہا جاتا ہے تصرف تشریعی کہا جاتا ہے سمجھا اور تمہارے نزدیک جو ہے اچھا خیر یہ کتنی قسم ہو گیا اب یہاں تصرف تکوینی کی بات چلے گی کس کی بات چلے گی لکھا قسم اول شرک فی تصرف تکوینی کہاں لکھا ہے آج میری طرف دیکھو اب آسان باتیں ہیں کچھ پڑھ لیتے ہیں شام کو تاکہ دقت نہ ہو کتاب دوسرا جلد بہت رہتا ہے جی وہ اہم ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ کیا کرے تصرف شرک شرف تصرف تک تقوینی کیا ہے کہ تصرف کے وہ درجات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں وہ سارے یا ان میں سے کوئی درجہ کسی غیر اللہ کے لیے مانا جائے تصرف کے وہ درجات جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہیں شرحان اللہ کے ساتھ مختص ہیں وہ سارے درجات یا ان میں سے کوئی ایک درجہ غیر اللہ کے لیے مانا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے شرک فی تصرف تکوینی سمجھا تصرف کے وہ درجات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں جی؟ وہ سارے یا ان میں سے کوئی ایک درجہ جی؟ کسی غیر اللہ میں مانا جائے تو وہ کیا بن جائے گا شرک سے تسرو فکوینی بن جائے گا دیکھو اب یہ لکھا ہے نیچے دیکھ لو وہ یہ ہے کہ خواص تصرفیہ الہیہ میں سے کسی خاصہ کو ما فوق الاسباب کسی مخلوق میں خا ذاتی طور پر یا طورس میرے طرف دیکھو اب پہلا خاصا تصرف کلی محیط تصرف کلی اور محیط یہ اللہ پاک کی صفت ہے تصرف کلی اور محیط کا معنی او سارے جہان کی اشیاء کے اندر تصرف کرنا جہان کا ذرہ ذرہ تصرف کے نیچے ہوے کوئی چیز تصرف سے باہر نہ ہوئے یہ تصرف جو ہے یہ صفت کس کی ہے اللہ تبارک بطالہ کی ہے تصرف کلی اور محیط اللہ ہی کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا کسی مخلوق کے لیے ماننا یہ شرک تصرف تک میں نہیں ہے لیکن یہ بات بھی سمجھ لو کہ تصرف محیط بے کل شائن تصرف محیط کسی غیر اللہ کے ملی ماننا اگرچہ شرک ہے لیکن آج تک دنیا شرک میں ایسا کوئی مشرک پیدا نہیں ہوا جو اپنے بزرگ کے تصرف کو محیط اور کلی مانتا ہو کوئی سمجھ آیا ہے تصرف موحت اور کلی غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے لیکن آج تک دنیا شرک میں کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا جو اپنے معبود کے تصرف کو کلی اور موحت میں کل شہین مانتا ہو بلکہ ہر دور کا مشرک اپنے معبودوں کے تصرف کو محدود مانتا تھا اور اپنا انتہا والا مانتا تھا اور اللہ پاک سے کم مانتا تھا وہ پیچھے پڑ رہے ہوا کل اور اللہ تبارک و تعالی اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں میری طرف دیکھو گے خاصہ نمبر دو تصرفات سماویہ نمبر تین تصرفات جویہ نمبر چار تصرفات ارضیہ نمبر پانچ تصرفات تحت سرا یہ سارے تصرفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہیں اللہ آپ ان کاموں کے اندر تصرف کر رہا ہے کوئی نوری ناری خاکی اللہ کا ان تصرفات میں شریک ہے، کسی مخلوق کے لیے ماننا یہ شرک فی تصرف ہے اب پڑھو خاص ذاتی طور پر جاتا ہی طور پر لہو ما فل سماوات و ما فل ارد گما بے نہ سرا صرف اسی اللہ پاک کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو اندو کے درمیان میں ہیں وہ تسرا اور تمام وہ چیزیں جو نیچے ہیں گیلی مٹی کے لہو کا من آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے خل و ملکن و تسرو خان خل و ملکن کہ پیدا کرنے والا بھی ان ساری چیزوں کو وہی ہے اور مالک بھی ان ساری چیزوں کا بوئی ہے اور, اور متصرف بھی ان چیزوں کے اندر وہی ہے اور کوئی نہیں ہے میری طرف دیکھو لہو ما فی السماوات کا لام اختساس کے لیے ہے لہو جار مجنور کی خبر کی تقدیم جو ہے یہ بھی کس کے لیے اختصاص کے لیے ہے سمجھا حسر کے لیے اختصاص کے لیے ہے لام بھی اختصاص کے لیے اور جار مجرور خبر کی تقدیم بھی کس کے لیے ہے اور اختصاص کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں منفی بھی اور مثبت بھی دونوں پہلے ہوتے ہیں معنی یہ ہے کہ یہ سارے تصرفات اللہ کے لیے ہیں اور کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہیں اللہ کے لیے ہیں اور کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہیں یہ جملے اسمیے ہیں اور یہ جملے خبریے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ خبر دے رہا ہے کہ یہ تصرف جو ہے یہ میرے لیے ہے اور یہ تصرف وقتی نہیں بلکہ دائمن ابدا ہے دائمن اور ابدا ہے سمجھ رہے ہو اور یہ تصرف جو ہے یہ ہر ماسی اللہ کے لحاظ سے ہے سمجھا کوئی مخلوق اس سے مستثنا نہیں ہے اور معاف اسلام آباد کا ماں بھی عام ہے جہان کے ذرے ذرے کو شامل ہے زویلقول غیر زویلقول زیرو غیر زیرو سب اس کے اندر داخل ہے سن رہے ہو اچھا سی آگے پڑھو عبارت اللہ آلو سی رحم اللہ کی بڑی عجیب عبارت ہے لہو خبر ان مقدم ان بافی سماوات مبتدا ان مخر لہو خبر مقدم ہے اور ما فی السماوات مبتدا مؤخر ہے آگے اے لہو عز وجل و وحدہ دون دونا اے لہو عز وجل جہ دون دونا صرف اسی اللہ زب جہ کے لیے اکیلا کر کے سوا دوسرے کسی کے لا شرکتوں ولا استقلالا لا شرکتوں ولا نہ کوئی اللہ کا شریک ہے اور نہ کوئی مستقل ہے اللہ کے علاوہ منحصل مل کے بسر ہے اللہ پاک کے لیے ہیں ملک کے لیے آسے تصور کے لیے آسے بل احجا ہے ول عمارت جلانا اور مارنا بل ایجاد ول اعدام اور پیدا کرنا اور معذوم کرنا کیا ہے اللہ کے لیے جمی او ما فسما وات ول اللہ کے لیے ہے ہاں. تمام وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سوال ان کا نظالے کا بل جز میناؤ بل ہلو طرف دیکھو کچھ چیزیں وہ ہیں جو زمین کا جز بنی ہوئی ہیں زمین کا جس طرح یہ درخت ہے درخت کا کچھ حصہ زمین کے اندر ہے کچھ حصہ باہر ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو زمین کے اوپر ہیں جس طرح ہم ہیں ہم زمین کے اندر گڑے ہوئے نہیں ہیں ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں سمجھ رہے ہو ہاں جی کہتا ہے جی سبا کانے کا بل جز مل ہوا او بل ہلول برابر ہے کہ ہو بھی جی چیز بوجہ جز ہونے کے دونوں یعنی آسمان و زمین سے جب بوجہ اتر اترے اتر اتر ہوئے ہونے کے بیچ ان کے جو دبرمر سما سم یارو جو مل کان میں کدارو الفسن تن کون مقدار ہو آپ تدبیریں کرتا رہتا ہے سارے جہان کے معاملات کی آسمانوں سے لے کر زمینوں تک پھر چڑھتے ہیں کام طرف اس کے اس دن کے اندر جو ہے مقدار اس کی ایک ہزار سال اس سے جو تم شمار کرتے ہو انشاءاللہ شاء آیت پڑھیں گے جب ہم میں الفلام شدت وضاحت عرض کروں گا فائدہ ال امر میں الفلام اسٹگراف کے لیے سے مراد تمام کام خا چھوٹے خا فام صرف فلمانا جو دب امرت دنیا کو مین سمائے لل ارزے من سمائے آسمانوں سے لے کر زمین تک سمجھا سی میری طرف دیکھو اسما سے مراد سم ساتو آسمان ہے ساتوں؟ ایک آسمان نہیں بلکہ ساتوں آسمان ہے سماوات وا سبا اور زمین سے برا آدمی ساتوں زمینیں ہیں اب پڑھو نیچے بارت فام سال فاوے کسی رہ مولا بھی اے یا تخوم الارض خون یعنی نازل ہوتا ہے امر اس کا من آلس السماوات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کہاں سے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے نازل ہوتا ہے سابیا او ساتویں زمین کے بیج تک ساتویں زمین کے درخت اوپر ہے اس کا بیج نیچے ہے نا جی او ساتویں زمین کے بیج تک یعنی تہ تک ساتویں زمین کے تا آخر بیج زمین ساتویں کے کما قال اللہ کما کال تعالی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بو ذاتے پاک جتنے پیدا فرمایا سات آسمان اور زمین سے بھی مثل ان کے اترتا رہتا ہے معاملہ حکم درمیان ان کے سن رہے ہو فرماتے ہیں کہ مشرقی نے مکہ کا عقیدہ تم پا ہو کہ ان کا عقیدہ تھا کہ بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے کام ہمارے بزرگ کرتے ہیں چھوٹے کام کون کرتے ہیں اس لیے ان کے رد میں اللہ نے فرمایا جو دبر المرا مین سما آسمانوں سے لے کر زمینوں تک ہر کام میں خود کرتا ہوں چھوٹا یا بڑا سمجھا ان کے رد کے اندر ہے یہ فارم سیلف نمبر دو پر کہ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر ایک کام کی آپ ہی تدبیر کرتا ہے اس میں اس کا کوئی مشیر و بغیر نہیں تو سنے ہو آسمانوں یعنی الویات کی کل تدبیر آسمانوں کی حرکت ستاروں کی حسبوں کا گردش ان کے انوار کا تحفظ پھر وہاں کے رہنے والوں ملائک اور روحانیات کے متعلق سب کام وہ آپ ہی کیا کرتا ہے اور اسی طرح زمین یعنی عالم ففلی کے متعلق سب کام آپ ہی کیا کرتا ہے نہ کا بر وقت برسانا ہواؤں کا چلانا نباتات کا اگانا حیوان اور انسان کی بیماری و تندرستی موت و حیات سب باتیں وہی وہ کیا کرتا ہے تفسیر ابانی